الحمد لله الحمد لله وحده لا شريك له الحمد لله العلي العزيز والسلام على مسلح ومولانا محمد لا ال سي ومولانا محمد وبارك وسلم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلی الصراط مستق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 لوگوں کا رستہ جن پہ تو اپنا انعم کیا نہ ان پر تیرا غزب ہوا اور نہ وہ راستے سے بھٹکے سبحان نبی رب العزت عما یسفون وسلام على مرسلیم والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قدشتا تقریبا گیارہ مہینوں میں اس جامعہ مسجد بلاک نمبر اٹھارہ میں ہر جوموت المبارک کو مغرب کی نماز کے بعد جومو ات المبارک کو مغرب کی نماز کے بعد درس قرآن کی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 شروع سے وہ ہمارے ساتھ شامل ہیں انہیں یاد ہوگا کہ امام المبیا سرور کائنات خاتم النبیین سید الاولین اول آخرین شفیع المزنبین صاحب قرآن صاحبِ معراج حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صورت فاتحہ کو تمام قرآن کی صورتوں میں سے آزم صورت قرار دیا ہے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 یا بٹ ابھی آپ نے نماز پڑھی امام صاحب نے جب کراط شروع کی تو کس صورت سے شروع کی نماز میں کراط کو کھولنے والی یا قرآن پاک کو کھولنے والی اس کے علاوہ اس کے بہت سے نام ہیں سورت الوافیہ سورت الکافیہ صورت الکنز سورت الشفاء ام القرآن تعلیم المس اللہ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 تعلیم کا معنی ہے سکھانا اور مسئلہ اللہ کہتے ہیں سوال کرنے کو مسئلہ کیا ہے سوال کیا ہے تعلیم المس اللہ کا معنی یہ ہے ایسی صورت جس صورت میں اللہ نے اپنے سے مانگنے کا طریقہ سکھایا تعلیم المس اپنے سے مانگنے کا طریقہ سکھایا ہے اللہ نے ایک نام اس کا بن گیا تعلیم ال اور مانگنے کا طریقہ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 دونوں سناتا ہوں آپ کو ایک مانا جو عام مفت سے نے کیا انہوں نے الحمد کالف لام استغراک کا بنایا اور انہوں نے یہ مانا کیا الحمد تمام سفتے تمام صنایں اللہ, اللہ کے لیے تمام صفتیں اللہ کے لیے تمام تعریفیں اللہ کے لیے تمام خوبیاں اللہ کے لیے یہ انہوں نے مانا کیا ان کے معنی پر اعتراض ہو گیا اعتراض یہ ہوا یہ میں کیسے درست ہو سکتا ہے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 و مبشرہ و نذیرا وائی اللہ و ساجمیرا اپنے نبی کی تعریف نہیں کی ہے اپنے نبی کی اللہ نے تعریف کی و رفان اللہ ذکر اپنے نبی کی اللہ نے تعریف کی ہے اپنے نبی کی تعریفیں کی اپنی نبی کی سفتوں کا ذکر کیا خود قرآن پاک نے جبریل کی تعریف کی وہ کوی ہے وہ امین ہے اس کی تعریف کی جبریل امین کی وہ امین ہے اس کو رول قد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 رکھنے والا جو ہے اصل تعریف تو پھر اس کی ہو گئی دوسرا جواب ان مفتصرین نے یہ دیا کہ مخلوق کی سفتیں آرضی ہیں اور رب کی سفتیں دائمی وہ کبھی ختم نہیں ہوں ہوگی اور مخلوق کی سفتیں کیا ہیں آرزی ہیں یہ عام مفت سرین نے مانا کیا تھا میرے شیخ ہمارے شیخ کے شیخ حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ ذرا کہیے رحمت اللہ علیہ میں نے قرآن پاک پڑھا تھا حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ سے اور اپنے والد مردون سے ان دونوں نے قرآن کی تفسیر پڑھی تھی مولانا حسین علی سے رحمت اللہ علیہ مولانا حسین علی میاں والی کے قصبے وا بچرا میں آج سے ایک صدی پہلے ایک صدی پہلے آج سے انہوں نے وا بچرا میں آ کے ڈیرا لگایا تھا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 سیف الملوک کی ہیر موزوں رویتیں یہ بیان ہو رہی تھیں ممبروں میں راب سے وہاں بچرا میں مولانا حسین علی تشریف لے آئے ان کا سب سے بڑا کمال اور سب سے بڑی خوبی میں سمجھتا ہوں یہ ہے کہ کس سے سننے والی قوم کا ذہن اللہ کے قرآن کی طرف دی اس نے کہا کس سے چھوڑو کیا پڑھو قرآن پڑھو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 ہونا زار ہونا موتی ہونا مانے ہونا عطا کرنے والا ہونا یہ جو سفتے ہیں اللہ کی الحمدللہ نمازی وعدہ کرتا ہے مولا تیری سفتیں نہ کسی نبی میں مانوں گا تیری سفتیں نہ کسی ولی میں مانوں گا تیری سفتیں نہ کسی فرشتے میں مانوں گا تیری سفتیں نہ کسی نوری میں مانوں گا الحمدللہ تیری سفتے تجھ ہی میں مانوں گا الحمدللہ صفات سفات الو ہی کس کے لیے اللہ اللہ اب مراد اس سے صفات صفاتیں الوحیتیں جن کو قرآن نے ذکر کیا انحو علی ممبات سدور واہ ابی کل علیم ان اللہ علا کل سی کدیم ان کا انت سمیعل علیم ان کا انتل عزیز الحکیم ان کا انتاب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 رب کسے کہتے ہیں رب کا کیا میں نے پالنے والا تو باپ بھی ہوتا ہے باپ نہیں پالتا اولاد کو یہ جو آپ کہتے ہیں اے جی بچہ یتیم رہ گیا میں پال رہے ہوں پھر تھی رب ہو گیا وہ کہتے ہیں نا بندہ جا رہا تھا چھ سات بچے ساتھ تھے خاندانی منسوخ بندی کا دشمن ہوگا نا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 صرف کھانا کھلا دینا کپڑے پہنا دینا اس کو رب کہتے ہیں رب ہوا انشاؤ شعی ہالن فہالن الاحدی تمام انشاؤ شعی ہالن فہالن الاحدی تمام کسی چیز کو بڑھانا درجہ ب درجہ کسی چیز کو بڑھانا منزل ب منزل سیڑھی ب سیڑھی درجہ ب درجہ الاحدی تمام بڑھاتے بڑھاتے بڑھاتے اسے کمال تک پہنچا دیں اسے کمال تک پہنچا, کمال تک پہنچا اس کو رب کہتے دیں نہیں سمجھ آئی آپ کو میں نے بڑی وضاحت کی تھی جن جو درسوں میں شامل رہے ہیں ان کے ذہن میں اگر یہ باتوں میں نے بڑی ودات کی تھی کئی درس اس پہ لگا دیے تھے دنیا کی جس چیز کو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 کہ کوئی مشکل کشا کوئی سائنسدان کوئی بندہ تجھے وہاں روزی نہیں پہنچا سکتا تھا تین ادھیروں میں بند ہاتھ اٹھانے کی سکت کوئی نہیں بول نہیں سکتا کہہ نہیں سکتا رو نہیں سکتا روح آ گئی ماں کے پیٹ میں پھوک محسوس ہوئی گونگے دیا رمضان اس ویلے گونگے دی ماں بھی نہیں سی سمجھ دی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 اگر یہ ندیاں یہ نالے یہ نہریں یہ چشمے یہ حوض، یہ سمندر یہ دریا ان کی رمانگی یہ دیکھ کر تجھے میری توحید کی سمجھ نہیں آئی ان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 آپ نے فرمایا ابن عباس ہو کہ ہاں آپ کو وضو کروانے کے لیے اٹھاؤں نبی پاک نے چولی پھلا کے کہا میرے اللہ عباس کو قرآن کا علم اٹھا کر وفقے ہو فی الدین میرے چچا کے بیٹے کو دین کی سمجھ اٹھا کر عبداللہ ابن عباس جس کے قرآن دانی کے لیے نبی پاک نے تحدد کے وقت دعائیں مانگی وہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں چارہ جب جانور کے پیٹ میں پہنچتا ہے تو میدے کے اندر اللہ نے ایک مشینری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 پھر بندہ کہتا ہے رحمان تو ہے رحیم بھی رحمان رحیم رے ہے میم رے ہے میم رحم رحمان رحم کا مادہ بھی وہی رحیم کا مادہ بھی رحم الگ الگ, الگ کیوں ذکر کیا بڑا مہربان بڑا مہربان انتہائی رحم کرنے والا میں نہ دونوں کا ایک ہے لیکن الگ الگ, الگ کیوں ذکر کیا میں لمبی تفصیل علمی میں نہیں پڑھنا چاہتا الگ الگ ذکر کیا کہ رحمان ہے دنیا کے حساب سے یاد کر لیجئے رحمان ہے اور رحیم ہے آخرت کے حساب سے کیا مطلب کیا مطلب دنیا میں رحمان ہے اپنوں کو بھی روزی دے رہا ہے دشمنوں کو بھی دے رہا ہے جو اس کو گالیاں دیتی ہیں اس کی روزی بند نہیں کرتا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 کے لیے حکم ہوگا لے جاؤ جہنم میں اس کے کرتوتوں کی وجہ سے گناہوں کی وجہ سے اسیان کاروں کی وجہ سے بدکاریوں کی وجہ سے ہے یہ مواہد مشرق نہیں ہے ہے مسلمان مواہد شرک نہیں کیا اس نے گناہ کیے لے جاؤ جہنم میں فرشتے لے کے جا رہے ہیں یہ پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے اللہ کی عدالت کی طرف پھر دیکھتا ہے پھر دیکھتا ہے اللہ تعالی فرماتے اس کو ادھر لے آؤ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 پردے میں پوچھ رہا ہوں پردے میں یہ بتا فلاں گناہ کیا تھا لیکن گناہ چھوٹا سا اللہ چھوٹے سے گناہ کا نام نہیں چھوٹا سا کیا تھا च्या? اور فلاں کیا تھا اور فلاں کیا تھا اور فلاں چھوٹے چھوٹے گناہ لگے نہیں نبی باغ نے فرمایا بندہ دل میں ڈرے گا بھائی حالت چھوٹے چھوٹے دیواری تے میرے وہ گنا بڑے بڑے تباہ کن ان کی بھی باری آئے گی ابھی تو چھوٹے چھوٹے ہیں اللہ کرے ان کی باری نہ آئے یہ دل میں سوچے گا چھوٹے چھوٹے گناہ گن کے اللہ تعالی فرمائیں گے جا میں نے تیرے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا بہانا می بہانہ بہانا می جوت رحمت خدا بہانا می جوت اللہ فرماتے ہیں بہانہ ڈھونڈتے ہیں کوئی بہانہ ہاتھ آئے ہم تجھے جنت میں بھیجیں جا ہم نے تیرے گناوں کو نیکیوں میں بدل دیا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 حالت سفر ہو ماں کا بچہ گم ہو جائے پریشانی سمجھ سکتے ہو اس ماں کی دیوانہ وار لشکر میں بھاگتی ہے اپنے بچے کو آن لگاتی ہے اوفلا اوفلا ہو او میرا لال ہو میرا بیٹا صحابہ کہتی ہیں دیوانہ وار بھاگتی ہے اور جو لڑکا سامنے نظر آتا ہے اس کو سینے سے چمٹا لیں جو بچہ نظر آتا ہے اسے چمٹا لیتی ماں جو ہی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 بن معافی مانگے بن پیشیاں ہو, ہوئے فیصلے نہیں ہوتے لیکن گناگار بندہ اسیان کار بندہ نافرمان بندہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان بندہ جس پہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آ کے اس نافرمان اور اس گناہ گار کو آواز لگاتے ہیں یا عبادی اللہ اشرف لفظوں پہ غور نہیں کیا آپ نے یا یو المجرمون نہیں کہا نہیں کہا اور غداروں اور میرا کھا میرے خلاف اور میری نافرمانیاں کرنے والے بے وقوفوں نہیں کہا او مجرمو اور گناگاروں نہیں کہا فرمایا یا عبادی او میرے بندو یا عبادی او میرے بندو اشرف الال فسین جنہوں نے اپنی جانوں پر گناہ کر کے زیادتی کر لی ہے لا تک مل رحمت اللہ فعن اللہ یغ فر ظلو جمیا فائن اللہ یغ فر ظلو بمیا اللہ نے فرمایا تنہائی میں آ کوئی دیکھنے والا نہ ہو تنہائی میں آ ہاتھ اٹھاتا ہے اٹھا نہیں اٹھاتا نہ اٹھا دل میں شرمندگی محسوس کر لے ہم پچھلے سارے گناہ معاف کر دیں لا تک نہ رحمت اللہ فیم اللہ یق فر جنوب سارے گناہ معاف کرتا ہے دنیا کے حساب سے رحمان اور آخرت کے حساب سے کیا ہے رہی مالی کی یوم رحمت دیکھ کے مغرور نہ ہونا بڑے خوش ہوئے بیٹھے تھے آپ بھی رحمت والی باتیں آئیں نا ایک بندہ مجھے کہہ بھی رہا تھا رہ مت یہ گلانا سنایاں کرو ڈرا ڈرا کے مار ہی چھٹے جس سے کوئی امید لگے بندہ مغرور ہوتا ہے نا بڑا رحیم ہے بڑا کریم ہے گناہ کرتا ہے نہ بندہ کہتا ہے یہ کام کیا ہے تم نے بڑا غفور اور رحیم ہے جی بڑا معاف کرنے والا ہے جی اللہ تعالی رحمان اور رحیم اپنی صرف ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جانا مالک یوم الدین قیامت کے دن کا مالک بھی میں ہوں فیصلے انصاف سے کروں گا فیصلے انصاف سے فیصلے کریں گے قیامت کے دن کا مالک میں ہوں دنیا کا مالک ہوں کہوں لا ہے ملک سماوات وہوں مافی سماوات و مافل کل مالک ال ملک تبارک الزیب یب ہل برکت والی ذات اس کی ہے جس کے ہاتھ میں ہے بادشاہی بادشاہ کل مالک ال ملک مالک کون ہے اللہ دنیا کا مالک اللہ زمین کا مالک اللہ آسمان کا مالک اللہ ہمارا مالک اللہ ہر چیز میری جب کوئی بندہ مر جاتا ہے کیا پڑھتے ہیں شاہباش یہ تو بڑا اچھا جملہ ہے بہت خوبصورت جملہ ہے نبی پاک سے پڑھا کرتے تھے چراغ بجھ گیا نبی پاک نے فرمایا ان راجو حضرت آشا نے فرمایا یا یہ مر گیا یہ مر گیا تو آپ نے فرمایا اس کوئی بخار چڑھنا سی پہلے اس کو بخار ہوتا پھر مرتا بج جانا ہی مرنا ہے؟ چراغ کی موت کیا ہے حضرت آشا کے ہاتھ میں پیالہ آ رہی ہے پیالہ ہاتھ سے چھوٹا فرش پہ گرا ٹوٹ گیا نبی باغ نے فرمایا ان لہ الہ حضرت آشا نے فرمایا یار سلا یہ مر گیا آپ نے فرمایا اور انہوں بخار چڑھنا سر یہ اس کی موت ہے ٹوٹنا اس کی مطلب یہ ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا نقصان بھی ہو تو بندے کو کیا کہنا چاہیے انا لا <تصفيق> کیا مینا اس کا پڑھتے رہتے ہیں ہم ورنہ خدا کی قسم اگر ہم اس کے معنی پہ توجہ کر لیں آدھا غم بھول جائے آدھا غم باپ مر گیا ہے بیٹا مر گیا ہے بیٹی مر گئی ہے بھائی مر گیا ہے کوئی عزیز مر گیا ہے یہ جملہ سمجھ کے پڑھ لیں آدھا غم مت جاتا ہے انا للہ ہم سب کس کے ہیں یہ میرا باپ بھی للہ میں بھی للہ ہم سب اللہ کے ہیں ہمارا کچھ نہیں ہے سب اللہ کے مال ہیں اللہ کا ملک مل کے بھائی نہ اور ہم سب نے ایک دن لوٹ کے اسی کے پاس جانا آج میرا باپ چلا گیا ہے کل میں نے بھی جان آج میرا بھائی چلا گیا ہے کل میں نے بھی جان ہم سب کا مالک کون ہے دنیا کا مالک بھی اللہ ہے پھر مالک یوم دین کیوں کہا کہ قیامت کے دن کا مالک ہے سنیے اگر کہ دنیا کا مالک اللہ ہے لیکن عارضی طور پر اللہ نے کچھ لوگوں کو بھی مالک بنایا مکان میرا زمین میری دکان میری فیکٹری میری یہ کون ہے جی یہ صدر ہے جی یہ کون ہے جی یہ ملک شاہ فین الملک بادشاہیں بادشاہی بادشاہ دے دی وزارت دے دی اولاد دے دی مکان دے دیا زندگی میں دنیا میں آرضی طور پر مالک بنایا میری آنکھیں چاہوں قرآن پڑھ لوں چاہوں تو ناول پڑھ لوں میرے اختیار میں ہاتھ میرے اختیار میں چاہوں تو قرآن پکڑ لوں چاہوں تو کوئی گندی چیز پکڑ لوں پاؤں میرے اختیار میں چاہوں تو مسجد کی طرف آؤں چاہوں تو بازار کی طرف چلا جاؤں کان میرے اختیار میں چاہوں تو قرآن سن لوں یا چاہوں تو کوئی غلط بات سن لوں ملک آنکھوں کا کانوں کا ہاتھوں کا پاؤں کا مکان کا فیکٹری کا جائیداد کا دکان کا آرزی ملک دنیا میں لوگوں کے پاس موجود تھا اللہ فرماتی ہے مالک کی یوم الدین قیامت کے دن کوئی ملک تیرے ہاتھ میں نہیں ہوگا تیرا ہاتھ تیرا نہیں ہوگا تیری آنکھیں تیری نہیں ہوں گی تیرے کان تیرے نہیں ہوں گے تیرے بیٹے تیرے نہیں ہوں گے اس دن کوئی بادشاہی کوئی تخت کسی کے لیے نہیں ہوگا اللہ آواز لگائیں گے لیمن الملک یو آج کس کی بادشاہی ہے یہاں کہہ رہے اللہ کی وہاں نہیں کہہ سکو گے اس کا صحیح جواب کیا تھا کہ آج بادشاہی کس کی ہے کوئی کہہ سکے گا نبی خاموش بلی خاموش اللہ پوچھ رہے ہیں لے مل ملک آج کس کی بات سے ہے بتاؤ پھر اللہ تعالیٰ خود ہی کہیں گے للہ ہل واحد للہ ہل واحد ال ایک بندے کو اللہ لائیں گے تو نے یہ گناہ کیا ہے اس نے کہا میں نے نہیں کیا اللہ نے فرمایا میں کہتا ہوں گناہ کیا اس نے کہا میں نہیں کیا نہیں کیتا اللہ فرمائیں گے میرے پاس فرشتے موجود ہیں میں فرشتوں کو بلا لوں گا وہ کہے گا بلا لے پاکستانی ہوئے گا ایڈا ضدی پاکستانی ہو سک اللہ کے سامنے کھڑا ہے بلا فرشتے آ گئے فرشتے آ گئے نکالو اس کا مال نامہ نکالو نامہ نکل آیا پر وہ اللہ کو کہے گا اب نامہ بھی تیرا لکھنے والے بھی تیرے یہ تیرے ہیں لکھ دیا ہوگا انہوں نے اللہ ہوا اللہ تعالی اس کی زبان کو کہیں گے بند ہو جا زبان بند ہو ہوگی اللہ اس کے جسم کی آزاں کو کہیں گے بولو بولو ران بولے گی ہاتھ بولیں گے کان بولیں گے آنکھیں بولیں گی دماغ بولے گا میں نے یہ کیا پاؤں بولیں گے میں نے یہ کیا میں نے یہ کیا میں نے یہ کیا وہ بولتے جائیں گے اللہ کہتے جائیں گے یہ تو تیرے ہیں یہ تو تیرے ہیں تو وہ ران پہ ہاتھ مار کے کہے گا سب کچھ کیا تیرے لیے تھا تو ہی میرے خلاف ہوگی تم بھی میرے خلاف ہو گئے ہو اللہ فرمائیں گے اس دن تیری زبان تیرے قابو میں نہیں اس دن ہر چیز کا مالک لا کلون کوئی بندہ کلام نہیں کر سکے گا اللہ نازن اللہ الرحمان کلام وہی وہ کرے گا جس کو اجازت کون دے گا رحمان اجازت بول نہیں سکے گا ایسے نہیں ہوگا بھائی ہم نے بڑے پہنچے ہیں لڑ پڑے ہوئے ہم چھڑا کے لے جائیں گے ایسے نہیں ہوگا نفس و نفسی کا عالم ہے اللہ اکبر اللہ اکبر کیسا مداخت بنایا ان لوگوں نے قیامت کا ہم تمہیں چھڑا کے لے جائیں گے ہم بڑی پہنچی سرکار ہیں ہم تم ہمارے پیچھے آنا عیسا علیہ السلام کو جب اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا عیسائی سامنے کھڑے ہوں گے عیسائی علیہ اسلام کو اس طرف لایا جائے گا سب سے پہلا بندہ حساب کتاب کے لیے اللہ کرسی عدالت میں آئیں گے قیامت کے دن سب سے پہلا بندہ جو حساب کتاب کے لیے پیش کیا جائے گا وہ حضرتیسا ہوں گے سب سے پہلا بندہ حساب کے لیے آ گیا عیسائی کھڑے ہیں حضرتیسا کو اس طرف کھڑا کر دیا گیا قرآن نے اس کو ذکر کیا سورت مائدہ سورت مائدہ کا آخری رکوع گھروں میں جا کے ترجمہ پڑیے اللہ تعالی حضرت عیسیٰ سے کہتے ہیں یہ عیسائی کھڑے ہیں ان کو تو کہہ کے آیا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لینا ہمیں پکارنا ہماری عبادت کرنا ہماری نظریں دینا ہمیں مشکل کشاس سمجھنا تو کہہ کے آیا تھا روایات میں آتا ہے عیسا علیہ السلام کھڑے رب کرسی عدالت پہ ساری دنیا سامنے ساری کائنات سامنے عیسا علیہ السلام کے بدن کے راؤنڈے کھڑے ہو جائیں گے جسم پہ کپ کپی تاری ہو جائے گی اور یہ کپ کپی پانچ سو سال تک تاری رہے گی ہم تمہیں چھڑا کے لے جائیں گے اس کے بعد رتیسا بولیں گے کالا سبھانک تیری ذات شریکوں سے ما یقون سلیب حق ان کو فقد عالمتا اگر میں نے یہ بات کہی ہے میرے مولا تو تو جانتا ہے کہ نہیں کہی تالم معافی نفسی تالم معافی نفسی جانتا ہے جو کچھ میرے دل میں ہے ولا عالافی نف سکھ میں نہیں جانتا جو تیرے دل میں یہ کہنے کا کیا مطلب تھا یہ کہنے کا مطلب یہ ہے مولا یہ شرک والی بات اپنی عبادت کروانے والی بات مولا اپنی زبان سے کہنا یہ تو بڑی دور کی بات ہے تو تو میرے دلوں کے راز بھی جانتا ہے یہ خبیص بات کا وسوسہ تو میرے دل میں بھی کبھی نہیں آیا لیمن ملک کو لے ساری بادشاہی کس کے ہاتھ میں ہوگی اس کے سامنے بولنے کی ہوں صبح جا کے یہ کہنا بے بندے عالمی صاحب راتی درست دیتا اور انہوں نے کیا شفات وشات کو نہیں ہونی جی کسی نے کوئی نہیں بولنا یہ نہیں کہہ رہا ہوں یہ غلط فہمی دور کر لیجئے اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی نہیں بول سکے گا لفظ میرے سن رہے ہو کس کے بغیر بولے گا جب کوئی تو کب بولے گا میدان ماشا لگا ہوا ہے نا سارے بندے بڑے پریشان ہیں سوے نیڈے پہ سورج آ ہے زمین تانبے کی بن گئی ہے پیاس زبانیں سوکھ گئی ہیں نفس و نفسی کا عالم ہے بدن ننگے سر ننگے پاؤں ننگے پسینے میں ڈوبے ہوئے ایک آدمی کے جسم سے جو پسینہ نکلے گا ستر گز زمین میں دفن ہو جائے گا اس کے بعد ایک بندے سے نکلا ہوا پسینہ کسی کے تخنے کے برابر کسی کے گھٹنے کے برابر کسی کے پیٹ کے برابر کسی کی تراکی کے برابر کوئی بندہ اپنے پسینے میں ڈوب جائے ڈوب جائے گا اپنے پسینے میں اتنا زلزلہ تو سات زلزلہ آئے گا زبردست زلزلہ ہوئے ہوگا ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی دودھ پلانے والی اپنے بچے کو بھول جائے گی دنیا کہے گی میدان ہماچل میں بڑے تنگ کھڑے ہیں کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کو اتنی بات کہہ دے یا اللہ جنت چیج نہیں تاں جو جنم میں چھجنا ہی تا ایتھوں جان چھڑا حساب کتاب شروع کر میرے اللہ اتنی بات کوئی کہہ دے اللہ کو بخشوانا نہیں یہ نہیں کہنا کہ بخش دے کہنا یہ ہے کہ حساب کتاب لوگ آپس میں مشورہ کریں گے یار وہ بابا آدم نہیں وہ مسجود ملائکہ ہے وہ ابوالبشر ہے وہ سب سے پہلا آدمی ہے چلو یار اس کے پاس چلتے ہیں ان کو کہتے ہیں ان کی بڑی قدر ہے ساری خرکت حضرت آدم کے دروازے پہ آپ ابل بشر ہیں مسجود ملائکا ہیں اللہ سے اتنی بات کہنی ہے حساب کتاب شروع کرو حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے لستو لہا میں یہ بات نہیں کہہ سکتا اے تن کہاں جاؤ ساتھ حضرت آدم کہیں گے میں اللہ کو کہہ تو دوں بھئی حساب کتاب شروع کر دے لیکن اگر اللہ جواب میں کہے کہ باقیوں کا حساب کتاب تو بعد میں لیں گے پہلے ذرا تو بتانا بھئی جنت میں میں نے تجھے کہا تھا اس درخت کے قریب نہیں جانا تم کیوں گیا تھا قریب نہ بھئی لستولا لا یہ آپ کو بخاری سنا رہا ہوں بخاری اے تنون! نو کے بعد دنیا حضرت حضرتنو کے پاس ساڑھے نو سو سال اللہ کی تو سنائی اللہ کو کہو ساتھ کتاب شروع کرے حضرت نو علیہ السلام کہیں گے لس تو اے تو ابراہیم کس کے پاس جاؤ نہ بھائی نہ میں نہیں کہتا اگر میں کہوں نا اور اللہ جواب میں کہے باقیوں کا حساب کتاب تو بعد میں لیں گے پہلے تو بتا میں نے جو تجھے کہا تھا کہ بیٹے کے حق میں زبان نہیں کھولنی تیرا بیٹا مشرک تھا تو کشتی میں بیٹھ گیا تھا اس کے حق میں زبان نہیں کھولنی پھر آپ نے اس کی سفارش کیوں کی تھی <تصف> نہ بھائی ابراہیم علیہ اسلام کے پاس اے توسا اے تو عیسا لس تو عیسیٰ! لستو لہا لس تو لہا جاؤ آگے جاؤ آگے جاؤ آگے ہماری یہ پوزیشن نہیں ہے حضرت عیسا کہیں گے لس لہا اے تو محمدہ اے تو محمد جاؤ محمد کریم کے پاس صل اللہ علیہ وسلم ساری خلقت میرے نبی اکرم کے پاس سارے نبی کہتے تھے لس لہا لس تو لہا لس لہا نابی نا نہ نا نا نا یہ پوزیشن ہماری نہیں ہے جب نبی پاک کے سامنے ساری دنیا کی خلقت نے یہ بات آ کے کہی میرے پیغمبر نے کہا آنا لہا آنا لہا یہ پوزیشن تو میری ہے یہ میری پوزیشن ہے پھر نبی پاک مقام محمود پہ جائیں گے اس کے پائے کو پکڑ لیں گے پھر اللہ کی عرش کے نیچے سجدے میں سر رکھیں گے روئیں گے روئیں گے سات دن اور سات راتیں روئیں گے بخاری نبی پاک نے فرمایا میں اللہ کی حمدے کروں گا سنایں کروں گا تعریفیں کروں گا گیت گاؤں گا سجدے میں پڑھ کے اور جو تعریفیں اور جو حمدیں میں نے مقام محمود پہ کرنی ہے کعبہ کے رب کی قسم ہے اس وقت مجھے کوئی پتہ نہیں میں نے کیا کہنا ہے اللہ میرے دین میں ڈالتا چلا جائے گا میں وہ حمدے کرتا چلا جاؤں گا حمدے کریں گے سنا کریں گے گیت گائیں گے گن گائیں گے تعریفیں کریں گے روتے چلے جائیں گے لیکن وہ مخلوق والی بات نہیں کریں گے نہیں کریں گے سات دن تک نہیں کی رو رہے ہیں رو رہے ہیں اللہ کی تعریف کر رہے ہیں حمدے کر رہے ہیں سنا کر رہے ہیں سجدے میں پڑے ہوئے ہیں لیکن وہ بات وہ بات نہیں کہتے کہ یا اللہ حساب کتاب شروع کر کیوں نہیں کہتے ابھی وہاں سے اجازت نہیں آئی اجازت نامہ نہیں آیا لہذا یہ زبان پہ بات بھی نہیں آئی حمدیں آئیں تعریفیں آئیں سجدے کیے سات دن اور سات راتوں کے بعد اللہ نے دست قدرت میرے نبی کے ماتھے پہ رکھا اور فرما ارفا راسک یا محمد ارفا راسک یا محمد مایوب کی یا محمد کیوں روتے ہو میرے پیارے پیغمبر اپنا سر اٹھائیے میرے پیارے پیغمبر ارفارا سا کا یا محمد مایوب کی کا یا محمد سل توتا وشفا تشفا تو میرے پیغمبر تو مانگتا چلا جا میں دیتا چلا جاؤں مانگتا چلا جا میں دیتا چلا جاؤں بشفا تشفا میرے پیغمبر تو شفات کر تیری شفات شفا، قبول کی جائے گی وہاں سے اجازت ملی پھر نبی پاک نے دنیا کی سفارش شفات ہوگی اور ہمارے پیغمبر دو شفاعتیں کریں گے تو ہمیں کہتے ہو نا دو بندی شفاعت نہیں مندے دو بندی شفاعت نہیں مانتے میں دو شفاعتیں مانتا ہوں اپنے پیغمبر کی دو شفاعتوں کا قائل ہوں ایک شفاعت ہے وہ اپنی امت کی نہیں بلکہ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے فرد کے لیے میرے نبی شفاعت کریں گے اس کو کہتے ہیں شفات قبرا بخاری کی روایت ہے کہ جب نبی پاک یہ شفاعت کر لیں گے اور اللہ حساب کتاب شروع کر دیں گے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا جو آخری فرد ہے سارے نبی اور نبیوں کی ساری امتیں میدان معاشر میں کھڑے ہو کے میرے نبی کے گیت گائیں گی میرے نبی کے گن گائیں گی میرے نبی کی تعریفیں کریں گے سارے تعریفیں کریں گے لیکن شفات کبرا اس کے بعد آپ نے کرنی ہے شفات سگرا اور وہ شفاعت ہونی ہے اپنی امت کے لیے اپنی امت کے گناہ گاروں کے لیے جنہوں نے شرک نہیں کیا شرک نہیں کیا جنہوں نے مشرک نہیں تھے مواحد تھے گناگار تھے گناہ کرتے رہے نبی پاک نے فرمایا تمہارا مشرق تمہارا شفیق پیغمبر اس وقت تک جنت میں قدم نہیں رکھے گا جب تک میرا ایک امت بھی جہنم میں ہوگا میں اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤں گا میں اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤں گا لیکن وہ میری امت کے لوگوں ایک گناہ کر کے مجھے کبھی نہ ملنا ایک گناہ کر کے مجھے کبھی نہ ملنا ایک گناہ کر کے اگر تم مجھے ملے میری شفاعت تمہیں نصیب نہیں ہوگی صحابہ نے یا رسول اللہ وہ کون سا گنا ہے آپ نے فرمایا اشر کو کون سا گناہ ہے مالک یوم دی قیامت کے دن کا مالک کون ہے ایاک کا نابود نستائی تھک گئے ہو پٹاخے شٹاخے تو نہیں چلانا جانا تھا قبرستان جانا ہوگا آپ نے سارا سال نہ بڑھیا کرو قبرستان تیس رات ضرور جائے کرو قبرستان جانا تو میرے نبی کی سننا تھا لیکن اس کے لیے میرے نبی نے کوئی وقت مقرر نہیں کی جس وقت بندے کا دل کرے قبرستان جائے عبرت بھی حاصل کرے میت کے لیے دعا بھی کریں ان کے لیے دعا بھی کریں اور نظریہ یہ کر کے جائے کہ قبرستان میں جانا میرے پیارے پیغمبر کی سنت ہے اس نظریے سے جائے گا تو اللہ ثواب بھی دیں گے سنت پہ عمل کرنے کا تمام تعریفیں اللہ کے لیے کیوں اس لیے کہ وہ رب العالمین ہے اس لیے کہ وہ رحمان ہے اس لیے کہ وہ رحیم ہے اس لیے کہ وہ مالکی یوم الدین ہے جب تعریفیں میرے لیے جب کائنات کا پالن ہار میں جب تیرا مربی میں جب روزی دینے والا میں جب رحمان میں جب رحیم میں جب قیامت کے دن کا مالک میں جب یہ ساری شفتیں یہ ساری تعریفیں یہ سارے کمال میرے ہیں تو پھر اقرار کرنا عیا کا نابود پھر اقرار کرنا ایا کا نہ دوسرے رنگ میں سمجھانا چاہتا ہوں جب تمام تعریفیں میرے لیے جب کائنات کا پالن ہار میں جب رب میں جب مربی میں جب تربیت کرنے والا میں جب روزی دینے والا میں جب نشو و نما کرنے والا میں جب پالنے والا میں جب رحمت کرنے والا میں رہمان میں رحیم میں اور قیامت کے دن کا مالک جب میں تو نتیجہ نکلا کا نا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم تیری کہو ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں وہیا کنستین اور ہم تجھ ہی سے ہی کا مینا کہاں سے پیدا ہوا اییا کا مفول مقدم نابو فیل فائل مؤخر قانون یہ ہے کہ فیل فائل پہلے ہوتا ہے اور مفعول بعد میں کلام اس طرح ہوتی ہے پہلے فیل پھر فائل پھر مفول یہاں اللہ نے ترتیب الٹتی مفول پہلے فیل فائل بعد میں ایا کا پہلے نابدو بعد میں کلام کو اپنی جگہ سے ہٹا دیا جائے کسی لفظ کو اپنی جگہ سے بدل دیا جائے تو مینا حسر کا ہوتا ہے اور حسر کا مینا ہوتا ہے ہی ایا کا نابو ہم تیری ایعا. ہی عبادت کرتے ہیں وہ ایا کا نستا اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں میں گول بال مول بات کہنے کا عادی نہیں جو ہمارے کچھ دوست آئے جن کا تعلق دوسرے مسلک سے ہے میں ان کو صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں مرزد کی وجہ سے ہرگز نہیں کہہ رہا ہوں صرف سمجھانے کی وجہ سے یہ ہی اور دھی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں یہ تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اے یا علی مدد کہنا تجھ ہی سے مدد ہوئی نا پھر سوچ رہا ہوں پیری یا اللہ مدد یا علی مدد ہی کے بھی ہی بولو بولو ہی یا لا مدد یا رسول اللہ مدد ہی, ہی, ہی کے بھی ہی یا اللہ مدد یا پیر مدد ہی کے بھی اور قرآن کیا کہتا ہے قرآن کیا کہتا ہے ہی ہی انستین ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ مدد کے لیے پکارتے ہیں تو صرف اللہ کو پکارتے ہیں اللہ کے سوا کسی کو بندہ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں بندہ جائے گھر دکان سے اٹھ کے جائے دفتر سے آئے آگے بیگم سبھا بیٹھی ہوں بیگم نے دیکھا سرتاج تشریف لے آئے ہیں تو بیگم سرتاج کو کہتی ہے میں تیری بھی بیوی ہوں ایک گل چنگی لگی ہے نا میں تیری بھی بیوی ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں تیری بھی بیوی ہوں سنے گا یہ جملہ سنے گا نہیں سنے گا کیا سننا چاہتا ہے میں تیری کیوں کیوں سننا چاہتا ہے غیرت مند ہے رت مند ہے غیرت مند ہے تو غیرت مند ہے بیوی سے ہی کا لفظ سننا چاہتا ہے اور ایک کائنات کا رب تو سب سے بڑا غیرت مند ہے وہ بھی ہی کا لفظ سننا چاہتا ہے ہی کا لفت سننا چاہتا ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے عبادت کیا ہے عبادت کسے کہتے ہیں عبادت کیا ہے نماز عبادت ہے روزہ حاج زکات قربانی یہ عبادت کی قسمیں ہیں قسمیں عبادت کی ایسی تعریف کرو جو اپنی ساری قسموں پر صادق آئے نماز روزہ حاج زکات قربانی طواف یہ جزیات ہیں جزیات عبادت ایک صادق آئے میں نے اس پر بہت زور دیا تھا بہت زور دیا تھا پتا نہیں آپ کو وہ بات میری یاد رہی یا نہ رہی میں نے آپ کو سمجھایا تھا ہر وہ تعظیم عبادت بن جائے گی ہر وہ تعظیم عبادت بن جائے گی جو تعظیم کتنے عقیدوں کے ساتھ کی جائے بولو بولو کتنے عقیدوں کے ساتھ پہلا عقیدہ جس کے لیے یہ تعظیم کر رہا ہوں ہاں اتیات میں بیٹھنا طواف کرنا نظر دینا نیاز دینا یہ سب کیا ہے تعظیم ہے تعظیم ہے پہلا عقیدہ یہ کہ جس ہستی کے لیے یہ تعظیم کر رہا ہوں وہ عالم الغیب ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اس کو پہلا عقیدہ یہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے میں اس کو نہیں دیکھ رہا اور دوسرا عقیدہ یہ کہ جس ذات کے لیے یہ تعظیم کر رہا ہوں وہ مختار کل ہے نفع نقصان پہنچانے پر قادر ہے مرضیوں کا مالک ہے متصر الامور ہے ان دو عقیدوں کے ساتھ آپ جو کام بھی کریں گے یہ دو عقیدے اس کام کو کیا بنائیں گے عبادت یہ دو سفتیں علم غیب مختار کل یہ اس فیل کو عبادت بنائے گی اور یہ دو سفتیں پائی جاتی ہیں الہ میں یہ دو شفتیں کس میں پائی جاتی ہیں جس میں دو سفتیں پائی جائیں وہ کون ہوتا ہے الہ ہوتا ہے یہ دو سفتیں الاح کی ہیں دیکھیے قرآن پاک نمبر دو سو ترتالیس سورت کا نام سورت ناہل سفا نمبر دو سو ترتالیس آیت نمبر ہے سترہ آیت نمبر سترہ ستر دو سو ترتالیس سفے کی چوتھی سطح ذرا توجہ ان آیتوں پہ رکھنی ہے آپ نے جن کے سامنے قرآن نہیں ہے وہ بھی ذرا توجہ رکھیں گے دو سو ترتالیس سورت کا نام سورت نحل افا آفام یخلوکو کمل لا یخلوک فلا تذکرون سبحان اللہ پچھلا سفر دیکھیے دو سو بیالیس یہی سفر پچھلا پہلی سطر دیکھیے خلق السماوات والارض اللہ نے پیدا کیا آسمانوں کو اور خلق الانسان من امین اگلی آرت خلق الانسان من نتفتن صرف زمین و آسمان کو پیدا نہیں کیا انسان کو بھی پیدا کیا من منتفت گندے پانی کے قطرے سے فائدہ و خسیم مبین بس یہ ہو گیا جھگڑالو اپنی حقیقت نہیں سمجھتا اب یہ جھگڑالو بن گیا ہے ہمارے سامنے جھگڑا کرتا ہے بلن عام اخلا کہا اور چوپایوں کو بھی پیدا کیا ہم نے چوپاوں کو بھی ہم نے پیدا کیا اس میں تمہارے نفے کے سامان ہیں وہ منہاتا کلون اور کچھ چوپاوں کو تم کھاتے ہو بالکمفیا جمال چوپاوں میں خوبصورتی بھی ہے گھوڑے کتنے خوبصورت لگتے ہیں کتنی خوبصورت لگتی ہیں گائے کا ریوٹ کتنا خوبصورت لگتا ہے بکریوں کا ریوٹ اس میں خوبصورتی بھی ہے یہ ساری چیزیں ہم نے پیدا کی نیچے آ جائیے بل خیلا گھوڑے خچر بل اور گدھے ہم نے پیدا کیے لے ترکبو تاکہ تم ان پر سواری کرو تاکہ تم ان پر سواری کرو ایک دفعہ پھر ذرا اس آد کو دیکھنا اور سوچنا ول خیلا اور گھوڑے اور گھوڑے ول بگا اور خچر و حمیرا اور گدے گھوڑے ہم نے بنائے ہیں لے تڑکبو تاکہ تم گھوڑے نو اپنے اتنے نہ چاہو گھوڑے دے اتنے چڑھو سمجھو گے نہیں سمجھے گھوڑے کس لیے بنائے ہیں تاکہ تم ان پہ اس لیے نہیں بنائے کہ گھوڑے اپنے اوپر سوار کرو گوڑے اس لیے بنائے ہیں کہ ان کے اوپر چڑو معبود نہیں ہے وہ گھوڑے مشکل کشاہ نہیں ہے تمہاری سواری ہیں سواری اس لیے بنائے بھائی اخلو کو مالا تالمون اور کتنی ایسی چیزیں پیدا کی ہیں جن کو تم جانتے بھی نہیں کتنی ایسی چیزیں پیدا کرے گا یہ ریل گاڑیاں یہ کاریں یہ ساری چیزیں یہ لوہا یہ عقل کا دینا یہ کس کے قبضے میں la